گناہ نہ کرنے کیا پکا پک نیت اور عزم کرنا سنت والے اخلاق اور انداز اپنانے کی کوشش کر گھر والوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ ہمسایوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ اور جن لوگوں کی بھی ہم پر حقوق ہیں خاص طور پر ان کے ساتھ اور ایک بات یہ کہ جہاں تک ہو سکے تمام مسلمانوں اور تمام مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرے اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو لایا باتوں سے بچائے بلا ضرورت بات نہ کرے زیادہ تر خاموش رہے کوشش کرے کہ صرف ایسی بات کرے جس میں ثواب ہو جب کوئی آ کر مجلس میں شامل ہو تو اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جائے اگرچہ اور جگہ موجود ہو مجلس میں اٹھنا بیٹھنا ذکر اللہ کے ساتھ ہو قبلہ رو ہو کر بیٹھنا ہر مجلس کی مصنون دعائے پڑھنا اور مجلس میں کم از کم ایک بار کسی وقت ضروری پڑھنا ہر کام نظم و ترتیب سے کرنا جب گفتگو کرے تو اس وقت اس انداز سے کرے کہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ آئے جب افتاب کی دھوپ میں تیزی آ جائے اندازاً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر زوال سے ایک گھنٹہ قبل تک اس کے درمیان دو رکعت یا چار رکعت یا چھ رکعت یا آٹھ رکعت یا بارہ رکت نفل پڑھنا اس کو چاشت کہتے ہیں